اِسّی اللہ رحمٰن الرحمہ محمد اللہ آل محمد السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ شفا محمد الروشہ ورثہ الباطۂوشہ اور باقی تمام عن کے ذیلی شاخیں اور تمام سامین خورن گرمی برادران سب کو شمس سلامت کرتی ہیں ہمارے سلسلہ دس کتاب دعوشری سے درس نمبر چار سو پانچ اور لکھ سینتالیس ہے چار سو پانچ سے ابھی تک کے درست کی تعداد ہے سینتالیس جو ہے آج سینتالیسواں درس ہے اوراد فتھیہ کا اور اوراد فتح میں سے جو ہے ابھی الحمدللہ ملک الجبار والے حصے میں ہم لوگ کل سے داخل ہوا تھا تو یہ یوں سمجھو حصہ جو ہے سیالفراد فتح کا لا اسماع الحسن تقا ایک حصہ ہے الحبالف تو اس میں جو ہے سب سے پہلا جملہ جو ہے ملک الجبار کا لا الہ الا اللہ الملک الجبار اس میں لا الہ الا اللہ, اللہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہاں اللہ اس کائنات میں اللہ کے سوا کوئی بھی شع لائق عبادت نہیں پرشتش کے لائق نہیں صرف اور صرف اللہ ذات واجب الوجود ہی عبادت و بندگی و پرستش کے لائق ہے اور اس الملک الجبا تو الملک کا معنی جو ہے ابھی بتا رہا ہوں ایک معنی کا لابلوں کو بتایا ملک کا ایک معنی بادشاہ ہے اس کے جمع ملوک ہے اور ملک ان ہو تو اس کا معنی حکومت اقتدار ہے اور الملک کائنات کا حقیقی بادشاہ جس کی حکمرانی دونوں جہم ہیں اور پھر الملک کا جو ہاں جی امام غزالی اس امام غزالی سے مراد امام محمد غزالی ہے اور ایک امام احمد غزالی احمد غزالی ہمارے سلسلے سلسلے کے پیرانی درکذ میں سے ان کا بائی امام محمد غزالی ان کی ایک کتاب ہے اسمہ رسائل امام غزالی کے نام سے اس میں ایک بات اسماء الحسنہ کی ایک بات ہے تو اس میں انہوں نے الملک کا جو معنیٰ جو کیا ہے ماتے ہیں الملک جو ہے جل جلال وہ ذات ہے جو اپنی ذات و صفات میں ہر موجود سے مستغنا ہے الملک ہر موجود اس کا محتاج ہے اس کائنات میں بلکہ کوئی چیز اپنی ذات میں صفات میں وجود میں بقا میں غرض کسی بات میں بھی اس سے مستعنہ اور بے نیاست نہیں ہر موجود کا وجود اس سے ہے اس سے اللہ سے ہے اللہ نے چونکہ ہر شے کو وجود باشند زندگی بادشاہ حیات باشاں اگر وہ نہ کسی کو حیات نہ بخشتا ہے تو سب مردہ ہوتے ہیں یا اس کے ساتھ منسوب ہونے والی کسی دوسرے شے سے ہے جیسے انبیاء علیہ السلام کے ذریعے اللہ کی جن سے عازت ہے ہیں وہ مردوں کو زندہ فرمایا ہیں سانے اسی طرح گارے سے ہاں جی پرندے کی شکل بنا کر اس میں روح ڈالا اس قسم کی ضرورت اشارہ ہے اس کے سوا ہر چیز اپنی ذات و شفات میں اس کی یعنی اللہ کی مملوک ہے اللہ ان سب کا مالک حقیقی ہے اور وہ ہر چیز سے مستغنا مستغنا ہے, ہے. الغرض ایسی ذات مالک مطلق ہے یعنی اللہ تعالیٰ کے ذات بادشاہ مطلق ہے کائنات میں کوئی ایسی چیز نہیں جو اللہ کی ملکیت سے باہر ہو اور اس پر اللہ کا حکم نہ چلتا ہو اللہ کی اتھارٹی نہ چلتا ہو ہاں جی اور, اور اللہ اس میں جس طرح چاہیں تصرف نہ کر سکتا ہو کوئی ایسی شعر نہیں لہٰذا وہ ذات ملک ملق ہے وہ بادشاہ ملق ہے یہ جو ہے کل بھی آپ لوگوں کا حوالہ دیا تھا اس معنیٰ کا یہ معنیٰ زیادہ جامع تھا اس میں دوبارہ نقل کیا کہ رس امام غزالی جو ہے اس کے جل نمبر ایک صفحہ نمبر دو سو چوراسی پہ ہے اور یہ حوالہ جب بحوالہ خصوصیات اصما الحسنہ کے نام سے کتاب ہے جس میں اصما الحسنہ کی خصوصیات لکھے ہوئے ہیں اس کا مالف مولانا محمد ہارون نام کا ایک سے۔ ہے اس کتاب کے صفحہ نمبر ایک سو ایک پہ تو الملک کا جو ہے قرآن لغات ہیں ایک ہم محردات راغب کے نام سے بہت مشہور اس میں ماد ملک نے الملک کا معنی یہ کیا ہے الملک وولمترف و بلامری ونہی فل جمہوری وزال کے اختصوبی سیاست ناطقین و لحاظ یقالو ملک الناث ولا یقالو ملک اللا شیع تو ملک کا معنی کیا ہے فرماتے ہیں ملک اسے کہتے ہیں ہاں جو کہ جو تمام امور میں ہو المتر ہو تمام وہ ذاتیں جو امر اور نہ کے ذریعے سے تصرف کرتے ہیں بال ہر چیز میں تمام چیزوں میں جو تمام امور میں امر و نح کا مکمل اختیار رکھتا ہو فل جمہور سے مراد یہ ہے اللہ ملک وہ بادشاہ حقیقی ہے کہ المتصرف ہو بالعمر ون فل جمہور سے مراد یہاں پر جمہور لوگ نہیں ہیں یعنی تمام امور میں کائنات کی ہر شے بارے میں ہر شے کے نسبت جو ہے اسے تمام ذویل القول کے بارے میں وہ اللہ امر نہیں کے لحاظ سے جو حکم چاہے کر سکتا ہے اور یہ جو ہے ہر شہج ملک کا جو مفہوم ہے یہ خاص سے فرماتے ہیں بھی سیاست ناتقین یہ ضویلعقول موجودات کی عقل والے موجودات جیسے انسان ایش ہیں جنات ہیں ان کے زندگی کو ادارہ کرنے والے ادارہ کرنے والی بادشاہ کے سبقاصے اہل عرب الحاظ یقال عرب کہتے ہیں ملک الناس لوگوں کا ملک ہیں لوگوں کا بادشاہ یقال ملک العادشاہ یہ نہیں کہتے ہیں ہر چیز کا ملک مالک العاد بولتے ہیں مالک نیم کے عالف کے ساتھ ہیں تمام ماشاء کا مالک اما ملک جو بادشاہ کے معنی میں ہے وہ جس کا حکم چلتا ہے امر نہیں چلتا ہے امر نہیں یقینی بات ہے عام طور پر تو زوی القول کے ساتھ ہوتی ہے اس لیے جو ہے یہ ملک کا جو مفہوم ہے یہ معنیٰ یہ سمرماتے ہیں یہ زویل القول کے ساتھ خاص ہے یہ کتاب محردات میں ماد ملک میں ہے تو ملک اسے کہتے ہیں جو تمام امور میں امر نہیں کا مکمل اختیار رکھتا اور یہ ضویلقول موجودات کے نظام زندگی چلانے کے ساتھ خاص ہے یہ لفظ ملک اس لیے عرب کہتے ہیں ملک الناس لوگوں کا بادشاہ یعنی لوگوں پر مکمل امر و نہیں و نظام سیاست و حکومت چلانے کا اختیار رکھنے والا ہاں جی ملک الناس ان کیا وہ یعنی لوگوں پر مکمل امر و نہیں ور نظام سیاست و حکومت چلانے کا مکمل اختیار رکھنے والا اور یہ نہیں کہا جاتا ملک الاشا اشاء کا بادشاہ کیونکہ ملک زویل اقول کے ساتھ خاص ہے عقل والے مخلوقات کے ساتھ ہے اس کے جو ہر چیز کے مالک ہونے کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ ان کے وجود و بغا کے یعنی اللہ تعالیٰ کے ذات ہر شے کے مالک ہونے کے ساتھ ساتھ جو ان کے وجود اور بغا دنیا میں اس کو باقی رہنے کے لیے اس کے وجود اور بقا کے تمام اصلاحی امور اس کو صحیح راستے پہ چلانے کے لیے بقا دینے کے لئے دوام بہنے کے لیے اس کو اپنی اعلیٰ جس منزل اور مقصد کے لیے حلق کیا ہے اس تک لے جانے کے لیے اس کو آسانی تعویم تک پہنچانے کے لیے ہاں یہ تمام اصلاحی امور چلانے کے صاحب اختیار بادشاہ کو عرب جو ہے الملک کہتے ہیں ہاں یہ توضیع بنداخی کی طرف سے اشراخی کی طرف سے ہاں یہ تو یعنی یہ نہیں کہا جب ملک ولاشا تو کیونکہ ملک جو ہے زوی کے ساتھ خاص اس کے ہر چیز کے مالک ہونے کے ساتھ ساتھ لہٰذا ان کے وجود بقا کے تمام اصلاحی امور وجود بقا کے تمام اصلاحی امور چلانے کے صاحب اختیار بادشاہ کو الملک کہتے ہیں تو یعنی پوری کائنات ایک چیز نہیں ہے پوری کائنات اور کائنات کے ہر شے کا مالک بادشاہ ہے کہ۔ تمام موجودات پر تمام ضویل فرشتوں پر امتحانوں پر جنات پر جو ذوی لوگوں ہیں ان سب پر جن پر حکومت کرنا ہوتا ہے جن کو ایک مالا مقصد کی طرف لے جانا ہوتا ہے جن کو منزل کی طرف ایک اچھی حکومت اور اقتدار کے ذریعے سے بادشاہ سے پہنچانا ہوتا ہے تو وہ بادشاہ حقیقی صرف اور صرف اللہ کے ذات ہے تو لا الہ الا اللہ الملک الجبار تو ملک ایسی پاک ذات کا ہے معنی ہے تو اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور وہ الملک ہے یعنی کیا ہے وہ بادشاہ کل ہے وہ بادشاہ ایسی بادشاہ ہیں کہ تمام ضوی القول کی دنیاوی اخروی ہاں جی ان کے پوری نظام زندگی کے سلسلے میں یعنی لوگوں پر مکمل امر و نہ نظام سیاست حکومت چلانے کا اختیار والا ہاں جی یہ اللہ تعالیٰ کے ذاتی ہے تو یہ الملک جو ہے آپ کو بظاہر تر لاؤں کا چھوٹا نظر نہ جائے اللہ کے صفات میں سے اس جسم کے اندر اللہ کی پوری کائنات پر اس کی بادشاہت کا مفہوم اس قسم کے اندر ہے ہاں جی اور جو ہے اللہ تعالیٰ اس اور آپ اللہ کو اس اسم کے ذرے سے پکارنے کے مقصد یہ کہ اللہ اس کائنات کا ہی حقیقی تو ہے اللہ خود فرماتے ہیں چونکہ میں بادشاہ حقیقی ہوں لہذا تو تل ملک منتشا جس کو چاہے میں بادشاہ دے دیتا ہوں تر ظلمل کا میں منتشا جس سے چاہتا ہوں میں چھنتا ہوں تو عز منتشاہ جس کو چاہے عزت دیتا ہوں تو ذلتشا جس کو چاہے ذلیل کر دیتا ہوں یقینی بات قدرت بادشاہ یہ سب کر سکتے ہیں دنیا میں بھی قدر و من بادشاہ جو ہے حاکم جو ہے ہاں ظالموں کو جیل میں بھیجیں گے فاسق و حاجل لوگوں کو جیل میں بھیجیں گے ہاں سالے و انسانوں کو جیل سے باہر نکالیں گے فضل انصاف پر مبنی کریں گے ہر ایک کو اس کی حضرت انصاف کے ساتھ فیصلہ کریں گے اگر وہ عادل بادشاہ ہے تو ویس والے ظالم ہے تو جو بھی اس کے کی حکومت کے مقابلے میں آ جائیں گے اس کے مقابلے میں سب کو جیل میں بھیجے گا جو اس کے ہاں میں ہاں ملائیں گے ان کو سال لے کے چلیں گے جو ظالم بادشاہوں کا کام تو یہ ہے لیکن اللہ ایسا بادشاہ ہے جو ملک حقیقی ہے اس کا پورے نظام بادشاہت سو فیصد جو ہے عدل اور انصاف پر مانی ہے ہاں جی عدل اور انصاف پر مانی ہے ایسے بادشاہ ہے بری کائنات کا بادشاہ ذہن گرامی ایک مملکت کا بادشاہ نہیں اس کے بعد الجبار دوسرا صب اللہ الََ اللّہ الملک الجبار جبار کا معنیٰ کیا ہے عام تو پر ہمارے ذہن میں جبار سے بڑے قاہال غالبہ والا شبر کرنے والا ذہنوں میں یہ بات آئی بھی نہیں لیکن یہاں آپ اس کے معنیٰ پر غور کریں کیا مراتے ہیں یہاں پر الجبار کا جو لغت کی کتابوں میں جو لکھا ہوتا ہے ہاں جی ان میں فرماتے ہیں لالجبا زبردست غالب اور زور والا ایک معنی تو یہ ہے زبردست اور زور والا ہاں ہر چیز پر اگر وہ غلبہ حاصل کرنا چاہیں غبر حاصل کرنے والا اور آپ جہاں بھی اپنا زور چلانے چاہیں تو چلا سکتے ہیں اس کے سامنے کوئی نہیں ٹک سکتا ہے پوری کائنات ایک طرف اللہ ایک طرف اللہ کے سامنے پوری کائنات کی کچھ حیثیت نہیں ہر کائنات پورا اللہ کے سامنے کھڑے ہو جائے اللہ کے ایک حکم سے سب نیست و نابود ہو جائیں گے ایک امرے تباہ ہو جاؤ کہ حکم سے ارادے سے یہ سب نابوت ہو جاتا ہے ایسے غلبہ والا اور زور والا بادشاہ ایک معنی تو یہ ہے زبردست غلب اور زور والا دوسرا معنی مخلوق کی بگڑی بنانے والا مخلوق کی بگڑے ہوئے کاموں کو درست کرنے والا ہاں جی ایک بندہ بیمار ہے اس کو ٹھیک کرنے والا ہڈیاں ٹوٹا ہوئے ہے اس کو جوڑنے والا بھائی ہڈی ٹوٹا دیں ڈاٹر ہڈی کو نہیں جوڑ سکتے ہیں اللہ ہی جوڑا ڈاٹر تو فاصلہ رکھ اس کو لوہا لوہا ڈالتے ہیں رات ڈالتے ہیں فاصلہ رکھتے ہیں یا جی اللہ کے ایک عجیب نظام اندر اس نے رکھا ہوا ہے پھر اندر جو ہے اس کو جیسے خوراک ملتی ہیں اور پھر آہستہ آہستہ وہ ہڈیاں ایک دوسرے سے جوڑتے ہیں بیچ میں پھر اور ہڈیاں آگے آ جاتے ہیں اور ہڈی جوڑ پاتے ہیں. تو ایک معنی جو ہے مغلوں کی بگڑی بنانے والا ہے. ایک معنی یہ کیا اور جبار جبر سے ہے جس کے معنی درستگی کے ہیں ایک مانی کہ جبر ہی نہیں جبر ہی نہیں کسی خراب چیز کو درست کرنے والا بگڑی ہوئی چیز کو بنانے والا یہ معنی تو یہ لفظ مختلف معنی میں استعمال ہوتا ہے یہ لفظ اللہ تعالیٰ کے نام کے طور پر قرآن مجید میں صرف ایک بار استعمال ہوا ہے العزیزالجبار المتکبر سر حش آیت نمبر چھبیس میں وہاں پر صرف پوری قرآن میں ایک دفعہ اللہ کے اس میں اعظم طور پر ایک دفعہ استعمال ہو تو اللہ تعالیٰ کا نام جبار جو ہے ان معنی میں سے کہ وہ ریٹ کی ہڈی کی گرہوں کو جمانے والا شکش ان معنوں میں اللہ کے جب آپ جبار سے گاتے ہیں تو ان معنی میں سے جو ہے ان معنی میں سے یہ یہ معنی ہے کہ وہ کی ہڈی کے گرہوں کو جمانے والا شکستہ دل انسانوں کو ڈھارس یعنی سکون دینے والا جبار ٹوٹے ہوئے دلوں کو جوڑنے والا اللہ قد خوبصورت معنی ہے ہم جو عوام کی عوامی سطح پر ہم جو مانا لیتے تھے اسے بالکل الگ طلاق ہے لغت میں جواب اور اسم اعظم کی جو کتابیں ہیں جن کتاب میں اس اللہ کے اِسمِ اعظم پر گفتگو ہوئی وہاں الجبار سے یہ خوبصورت مانا ہے تو اس لیے کہتے ہیں جن کے ہڈی ٹوٹا ہوا ہو جن کی ہڈی ٹوٹا ہوا ہے جسم میں وہ یا جبار کے ویرت کرتے رہیں تو جلدی جوڑ جاتا ہے جلدی جوڑ جاتا ہے فرماتے ہیں یہ کتنے حوصلہ معنی اللہ تعالیٰ کے نام جب ان معنی میں ہے جی ان معنی میں کہ وہ ریٹ کی ہڈی کے گروہوں کو جمانے والا کوئی نہیں جما سکتے ہیں ریٹ کی ہڈیوں کو کیسے جمائیں گے کون کون اس کو درست کر سکتے ہیں اس طرح شکست دل انسانوں کو ڈھارا سکون دینے والا پریشان تھا کوئی دیکھنے والا نہیں تھا سکون پہنچ والا ٹوٹے ہوئے دلوں کو جوڑنے والا اللہ کتنے خوبصورت معنی ہیں تو پھر آپ جب کہتے ہیں لا الہ الا اللہ, اللہ الملک الجَبار ہاں جی حنیر بظاہر ہمیں دن میں تو یہ رہتا تھا کہ ایسا بادشاہ ہے جو سب پر اپنا زور چلاتے ہیں اپنا قار چلاتے ہیں اپنے ڈنڈا چلاتے ہیں کسی کو ہلنے جلنے نہیں دیتے کسی کو لبز بولنے نہیں دیتے ہیں. ہاں عوامی دن میں تو یہ آتا ہے نا جب ایسا نہیں ایسے بادشاہ ہے اللہ تعالیٰ جو ہر شکست دل کے جو ہے فریاد رسی کرتا ہے ہن ہر پریشان انسان کی پریشانی کو دور کرنے والا بادشاہ ہر ٹوٹے ہوئے دلوں کو جوڑنے والا بادشاہ ہے ہر پریشان حال انسانوں کی پریشانیوں کو دور کر کے اس کو سکون پہانے والا ہے بگڑی بنانے والا بگڑے ہوئے کاموں کو درست کرنے والا کتنا خوبصورت مانا ہے حج تو اللہ الملک الجبار اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور وہ بادشاہ حقیقی ہے کائنات کے ہر شے کا مالک ہے بادشاہ ہے کل بادشاہ ہے مطلق ہے اور الجبار ہے قریط کے ہڈی کے گرہوں کو جمانے والا شکست دل انسانوں کو ڈھارا سکون دینے والا ٹوٹے ہوئے دلوں کو جوڑنے والا دان گرہن اس پر مزید توجعت جب بار کا آ رہا ہے وہ انشاءاللہ کل کے درس میں آئے گا کیونکہ ابھی اس میں جگہ نہیں ہو رہا ہے